نحمده ونسلم على رسوله کریم اما بعد فأعوذ بالله من بل شعیف بسم اللہ گواشی نس مستقی صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله علي عظيم وصدق رسوله النبي كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله على النبي الأم واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا, سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا إمام الأنبياء يا سيد المرسلين يا شفيع المذنبين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاسلیم و سلیم دا امن ابدن الا خیر الخلق کل الحمدللہ آج کی اس مبارک رات جس میں ہم جمع ہیں یہ وہ مبارک رات ہے اس رات ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف وہ مقام اور وہ مرتبہ ملا جو نہ کسی کو ملا اور نہ وہ مقام کسی کو ملے گا تمام انبیاء میں سے آپ کو خاص کیا گیا یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے خادث اسی چیز کو کہتے ہیں کہ خادثہ تو شعی ماں یو ولا یو جدوفی غیر ہی. کہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی اور میں وہ نہ پایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وار وسلم اس رات معراج شریف پر تشریف لے گئے آسمانوں اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا اور اللہ رب العالمین کا وہ قرب پایا کہ جو قرب نہ کسی اور نے پایا نہ کوئی اور پا سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا قرآن مجید فقان حمید میں اشاد ہے سبحان اللّی اصاب یابدی لئیلم من المسد پاک وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف اللہ با رکنا ہو وہ مسجد اقسا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھیں لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندے خاص کو ہماری عظیم نشانیاں دکھائیں ان ن ہ سمیع البصیر بے شک خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے قرآن مجید فوقان حمید کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ میں اس معاج کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور خاص طور پر آسمانوں کی سیر کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا جہنم میں کن کن لوگوں کا آپ نے مشاہدہ کیا جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کیا وہی آپ پر نازل فرمائی اور کون کون سے پیغامات آپ کو دیے کہ آپ اپنی امت کو پہنچا دیجئے ان سب کا ذکر احادیث طیبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا میرا النبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا یہ واقعہ اس قدر اہم واقعہ ہے علما نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہزاروں موجزات عطا فرمائے اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بشارت دی اور حکم دیا کہ آپ ہند جائیے اور میری حدیث کا پیغام عام کیجیے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار سے زائد معد عطا فرمائے لیکن وہ معداد دین کا پیغام عام کرنے کے لیے اور دین اسلام کی عظمت بتانے کے لیے تھے ان معجزات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان وہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے ان معجزات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا پیمانہ ہم مقرر نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ضرورت کے مطابق اپنے معجزے کا اظہار کیا اللہ نے تو آپ کو اس سے زیادہ طاقتیں عطا فرمائی لیکن فرماتے ہیں کہ ان ہزار معجزات میں سے دو ایسے معاوضے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شائع نشان ہیں ایک قرآن کا معجوہ ہے اور دوسرا معراج کا معجزہ ہے تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے معراج کے اس معجوزے کے اوپر بہت کلام کیا اور کئی اللہ کے نیک بندوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنے آشار میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کیا انہیں اللہ کے نیک بندوں میں ولی کامل عاشق رسول حضرت علامہ شرف الدین بصیر علیہ رحمٰ ہے جن کا قصیدہ بردہ شریف وظیم قصیدہ ہے جس کی فضیلت آپ ابھی سماعت کریں گے اس قصیدے کے اندر ایک فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے متعلق آپ کو یہ ای کمال حاصل ہے کہ آپ نے اشعار کے اندر اور صرف تیرہ اشار کے اندر پورے معراج کے واقعے کو بیان کیا علامہ شرف الدین بو علیہ رحمان ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن سوید بن حماد بن عبد اللہ بو اور دلاسی سی ہے آپ آج سے تقریباً آٹھ سو سال قبل یکم شوال چھ سو آٹھ ہجری میں دلاس میں پیدا ہوئے اور آپ کا وشال سن چھ سو چورانوے ہجری میں ہوا ایک روز اچانک آپ پر فالج پڑ گیا اور آپ جو ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اسی حالت میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در سے تو شفائیں ملتی ہیں کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ناتیہ قصیدہ لکھوں یہ سوچ کر آپ نے اسی حالت میں قصیدہ لکھا اور آپ کے ہاتھ میں جو تھوڑی بہت حرکت تھی اس سے بمشکل آپ نے وہ قصیدہ مکمل کیا جیسے ہی قصیدہ مکمل کی آپ کو نیند آ گئی نیند میں دیکھتے ہیں کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں میں حاضر ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ قصیدہ سنا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصیدے کو پسند فرمایا اور آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لاتے ہیں اور اپنا نور بھرا ہاتھ مبارک دست مبارک میرے جسم پر پھیرتے ہیں اور مجھے ایک بردا یعنی چادر عطا فرماتے ہیں اور میرے جسم پر ڈال دیتے ہیں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ چادر میرے جسم پر ہوتی ہے اور میرا فالج درست ہو چکا ہوتا ہے خوشی کے مارے صبح صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں راستے میں قطب الفتاب جو کتب کے بھی قطب تھے اس زمانے کے شیخ ابو رجا الصدیق آپ کو وہ راستے میں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے علامہ بوسیری آپ مجھے اپنے قصیدی کی اجازت دے دیں اور مجھے وہ قصیدہ سنائیے تو آپ نے عرض کی کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کئی قصیدے یعنی کئی ناطے لکھی ہیں آپ کون سے کسیدے کی بات کر رہے ہیں شیخ ابو الرجا صدیق نے کہا وہ قصیدہ جس کا مطلب یعنی پہلا ہے پہ شعر یہ ہے امن جیران سلمی مزجت جرام مقلت بدمی یعنی قصیدہ تو آپ حیران ہو گئے اور آپ نے شیخ سے کہا یا ابرجا من این حفظ یہ قصیدہ تو میں نے رات ہی کو لکھا ہے آپ کو یہ کہاں سے یاد ہو گیا تو شیخ نے کہا لقد سمی الحا گ رات جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور یہ قصیدہ سنا رہے تھے تو میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھا اور میں نے یہ قصیدہ رات کو سنا ہے تم شدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قصیدہ پڑھ رہے تھے وہ ہوا یت مایلو یت ہر رکو استحسان تا ہر رقل افسانل مسمرتی کہا جیسے پھلدار شاہ ہواؤں سے جھومتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ جب قصیدہ تم پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ اس قدر خوش ہو رہے تھے کہ آپ جھوم رہے تھے تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے وہ قصیدہ پیش کر دیا بس پیش کرنا تھا شیخ ابو رجا کو میں نے یہ قصیدہ پیش کیا پورے شہر میں خبر عام ہو گئی اس وقت کے بادشاہ ملک الطاہر کے وزیر بہ دین کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہ قصیدہ حاصل کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ اس کسیدے مبارکہ کو روزانہ کھڑے ہو کر با ادب سنیں گے چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اس کی برکت سے دین اور دنیا کے بہت سارے کام ان کے ہوئے اور ان کی تمام مصیبتیں اللہ تعالی نے دور فرمائیں سعد الدین فاروقی ایک وزیر گزرا ہے اسی دور میں تھے ان کا ایک فرمان نویس تھا جو کتابت کرتا تھا اور آپ کے فرمان کو لکھا کرتا تھا اس کی آنکھ بھی بیماری ہو گئی اور قریب تھا کہ آنکھ کی بینائی ضائع ہو جائے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا اس وقت کے طبیبوں نے لا علاج قرار دیا تو وہ شخص سویا تو خواب میں کسی نے کہا کہ باہدین کے پاس جاؤ اور ان سے کسیدے بڑدہ لو اور آنکھوں سے لگاؤ تمہاری آنکھیں درست ہو جائیں گی وہ شخص اٹھا اور وزیر باہودین کی مت میں آیا ان سے قصیدہ لیا اور لکھا ہوا قصیدہ جب آنکھوں سے لگایا تو آنکھیں درست ہو گئیں کسید مبارکہ اس قدر بابرکت برکت ہے کہ اس کے ایک ایک شعر کی برکتیں علماء نے لکھی ہیں مثلا بزرگوں نے لکھا کہ جو حاجتوں کو پورا کرنا چاہے اور اپنی مراد کو حاصل کرنا چاہے وہ اس شعر کو کام شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ عزوجل اللہ از اس کا مقصد اسے پورا حاصل ہو جائے گا وہ شعر کون سا ہے وہ کسی بردہ شریف کا شعر نمبر 6 ہے یعنی چھٹا شیر پکئی فتن کی روحم بادما شہید عی علیہ کا یہ بڑا مبارک قصیدہ ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا جس میں دس فصلیں ہیں اور ایک سو ساٹھ اشعار ہیں گو کہ آج کل جو قصیدہ گردہ شریف جو چھکا ہے اس میں ایک سو ستر یا ایک سو اکہتر اشعار ہوتے ہیں تو بعض نے کہا کہ یہ اشار گیارہ اشعار علامہ ابو سیری علیہ الحماء ہی نے لکھے اور بعد میں لکھے اس کی جو ساتویں فصل ہے میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصل ہے اور اس میں جو شیر یعنی جہاں سے اشار شروع ہوتے ہیں ساتویں می فصل میں وہ ایک روایت کے مطابق اس شیر کا نمبر ایک سو پانچ ہے واقع معراج علامہ ابو سیری علیہ الحماء بیان کر رہے ہیں لیکن پہلے دو شیروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کوئی نہ سمجھے وہ واقعہ معاج کو نہیں سمجھ سکتا تو حضرت علامہ اشرف الدین بوسیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا خیرہ میں یا رسول اللہ آپ تو تمام بہتروں میں بہترین ہیں جن کے دربار میں مصیبت زدہ دوڑتے ہیں سائین وہ فو کا متون روسومی اے بہترین ذات جس کی بارگاہ میں حاجت مند لوگ پیدل اور طاقتور اونٹوں پر سوار ہو کر چلے آتے ہیں اعلیٰ حضرت امام میں سنت اسی کی ترجمانی میں اشاعت فرماتے ہیں آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا اور خود اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں واہ کیا یعنی ایسا کیوں ہے کہ لوگ آپ کے در کی طرف کیوں دوڑتے ہیں اور آپ کے سامنے منگتے کیوں اعلیٰ حضرت خود ہی اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں دوسرے مقام پر واہ کیا جو و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور صرف یہ نہیں آلہ حضرت اور علامہ بصری علیہ رحما نے یہ بات کہی صحابہ اکرام علیہ اور کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے امام بخاری علیہ الحماع نے لکھا اور شار بخاری فتح الباری میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ آج مسجد نبی قریب مسجد گماما ہے یہاں پر ایک میدان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے جمعے کا دن تھا آپ خطبہ دے رہے تھے بہادا یوم جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا وہ یقول یا رسول اللہ وارش کرنے لگا یا رسول اللہ خلا قطل اموال مال برباد ہو گئے ون قطرات اور راستہ من منقطع ہو گئے قط سالی ہے جانور مر رہے ہیں بھوک اور افلاس ہے آپ اللہ, آف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے اور حضرت انس کی روایت میں یہ ہے کہ اس دیہاتی نے یہ بھی کہا ولی سلنا اللہ علیہ کا فرارونا فرار النا سے اللہ إِلَّا رسول یعنی اس دیہاتی نے کہا کہ لوگ رسول اللہ کا دربار چھوڑ کے کہاں جائیں ہر مصیبت کے لیے آپ ہی کا تو در ہے حضرت انس کے کہ رسول اللہ نے دوران خطبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور دعا کی اے پروردگار تو اپنی رحمت کی بارش ہمیں عطا فرما دعا کرنا تھا حضرت انس کہتے ہیں خدا کی قسم ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے بارش برسنے شروع ہو گئی بداؤ واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وہ جال اسی وقت بارش شروع ہو گئی جمع آتیستانیا پورے سات دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور دوسرا جمعہ آ گیا پجا ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا راوی کہتے ہیں غالباً وہی ہتی تھا وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ سات دن ہو گئے بارشیں برس رکھی ہیں کرم کر دیجئے دعا کریں بارش کو رکوا دیجئے سبحان اللہ بارش برسانی ہے تو سرکار کے دربار میں آ رہے ہیں رکوانی ہے تو سرکار کے دربار میں آ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کی مالک کو مولا مدین منورہ سے باہر اس بارش کی جہاں ضرورت ہے وہاں پر برسا اور ہمارے شہر سے اس بارش کو دور فرما رابطی کہتے ہیں آپ دعا کر رہے تھے اور اپنی عملی سے اشارہ بادلوں کو کر رہے تھے جو بادل جس طرف اشارہ پاتا وہ پیچھے ہٹ جاتا اور بیچ میں مدینہ منورہ میں بارشیں رک گئیں اور چاروں طرف بارشیں برستی رہی ابو سیری علیہ رحما نے اسی بات کو اپنے اس انداز میں بیان کیا یا خیر یم ممل آفون ساحت اے وہ بہترین ذات جس کے دربار میں منگتے سعین دوڑتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں وفوق فو کا متون روسو می طاقتور اونٹنیوں پر بھی دور دراز سے سوار ہو کر آپ کے در پر آتے ہیں پر آگے اللہ مبو سیری علیہ رحما لکھتے ہیں امن ہوبرا ال علی مبیر یا رسول اللہ جو غور و فکر کرنے والا ہے اس کے لیے تو آپ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے امن ہوعمت العغما مغ تنمی اور جو نعمتوں کی قدر کرنا جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ مبو سیر علیہ رحمٰ نے اپنے شیر میں دو آیتوں کی ترجمانی کی سورہ نساء آیت نمبر 174 یا اے لوگوں قد جاءکم تمہارے پاس تمہارے رب کی سب سے بڑی دلیل <سؤال> رسول اللہ تشریف لیا ہے برحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دلیل ہیں آپ سراپا دلیل ہیں مزید کسی دلیل اور مزید کسی نشانی کی کوئی حاجت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو دیکھتے ہی ایمان لے آئے اور عرض کرنے لگے کہ جو آپ کا چہرہ دیکھے وہ چہرہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ ایسا روشن اور منور ہے کہ چہرہ ہی آپ کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور آگے سورہ عال عمران آیت نمبر ون ہنڈریڈ سکسٹی فور میں اشاد ہے لقت من اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا یہ لفظ احسان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے امن حول ال آیت القبرا علیہ رن یا رسول اللہ آپ تو سمجھنے والے کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے امن ہوعمت العلم علیہ مغ اور جو نعمتوں کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کی بڑی نعمت دو اشعار آپ کی عظمت میں لکھ کر اب واقع میں راج کو بیان کرتے ہیں اللہ مبری علیہ الرحمٰ لکھتے ہیں سرتا من ہر حرمی کما لن الا فی داج من بدرمی یا رسول اللہ سرعیتا آپ نے سیر کی من حرم مزد مسجد الحرام سے لئی لن رات و رات دوسرے حرم کی طرف یعنی مسجد اقسا کی طرف کما سرل بدرو جیسا کہ چودویں کا چاند وہ چلتا ہے داد مینا ولا اندھیری رات کے اندھیروں میں وہ جس طرح اپنی چمک دکھاتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اسی طرح یا رسول اللہ آپ مسجد الحرام سے مسجد اکثر تشریف لے گئے فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ جس کو سننے کا شرف ہم نے شروع میں حاصل کیا اس میں الفاظ یوں ہیں سبحان اللّی اصرو ابدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتو رات لے گیا لئیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے مسجد افسا کی طرف ابن کثیر نے یہ بات لکھی اپنی تفسیر تفسیر ابن کثیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شروع میں سبحان کا لفظ ہے اور سبحان کے لفظ کا قاعدہ یہ ہے کہ انما نما یقون اور العظام دل قرآن میں جہاں بھی کسی واقعے سے پہلے سبحان کا لفظ آیا تو یہ واقعہ بہت عظیم ہوتا ہے تبھی لایا جاتا ہے ولو کانا منان لم یکن پی کبھی روشین ولم یقن موتاویمن تو ابن کثیر لکھتے ہیں اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوتی خواب کی معراج ہوتی تو کوئی بڑی بات نہ تھی خواب میں تو انسان بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے تو اس آیت کے شروع میں سبحان نہ آتا اس آیت کے شروع میں سبحان کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کو معراج جسمانی معراج ہے دوسری دلیل وہ یہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں لفظ بے ابدی ہی اور لفظ عبد ظاہری حیات میں جب کسی پر استعمال ہو تو وہ روح اور جسم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بھی اب بھی یہ بھی اشارہ اس طرف ہے کہ یہ معراج جسمانی معراج ہے خواب کی معراج نہیں اور تیسری بات آپ کہتے ہیں کہ وَلَمَا بَادَرَتْ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جب کافروں کو بیان کیا تو کافر شور کیوں مچانے لگے انہوں نے جھٹلایا کیوں اور انہوں نے یہ اعتراض کیوں کیا کہ اتنے مختصر سے وقت میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اکثر جائے اور واپس آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی انکار نہ کرتا کوئی اس پر مذاق نہ اڑاتا کوئی اس پر آپ کو جھٹلانے کی کوشش نہ کرتا مثال کے طور پر اگر ہم رات کو سوئیں اور خواب دیکھیں کہ ہم نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر ماشاءاللہ اللہ مکئی مکرمہ گئے اور ہم نے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ حاضری دی اور واپس آ گئے صبح اگر ہم یہ خواب کسی کو سنائے تو بتائیے کوئی اتراض کرے ہر کس نہیں کوئی اعتراض کرے گا آدمی کہ کہ خواب کے اندر آپ جہاں چلے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں کافروں کو شور مچانا اور بلکہ حدیث سقی میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ ام کو سنایا امی کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ یہ واقعہ کافروں کو مت سنائیے گا کہیں وہ آپ کا مذاق نہ اڑائیں اور وہ انکار نہ کر دیں اور کہیں وہ آپ پر حملہ نہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ واقع کافروں کو سنانے کا حکم دیا گیا ہے آپ باہر نکلے اور مسجد اور شریف میں تشریف لائے اور آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے ابو جہل کو گزر ہوا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوچ میں ہے. ابو جہل کہنے لگا یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی نیا معاملہ ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں اور اسے معراج کا واقعہ سنا ہے روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے انکار نہیں کیا وہ یہ سمجھنے لگا کہ کہیں میں اگر زیادہ باتیں بناؤں گا تو کہیں آپ اپنے کال سے پھر نہ جائیں یعنی وہ بد اپنے خیال کے اندر اس طرح گمان کرنے لگا کہنے لگا کیا آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے اگر میں تمام کافروں کو بلا کے لیاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو یہ گیا اور تمام کافروں کو بلا کے لے آئے کافر جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو وہ شور مچانے لگے سیٹیاں مارنے لگے تالیاں مارنے لگے اور ہنسنے لگے اور کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو چالیس دن جانے کا راستہ ہے چالیس دن واپس آنے کا راستہ ہے آپ رات کے مختصر سے حصے میں وہ طے کی اور آپ کہتے ہیں آسمانوں بھی سیر کی تو کہنے لگے اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے وہ مسجد کیسی ہے اور مسجد اقسام میں کھڑکیاں کتنی ہیں سیڑھیاں کتنی ہیں اس میں دروازے کتنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہاں انبیاء کو نماز پڑھانے گیا تھا ان کی امامت کرنے گیا تھا کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا آپ شہزادہ لون آئے ہیں اب اب واپس جائیں اور کوئی کہے کہ شہزادہ لون میں بلب کتنے لگے ہوئے تھے تو آپ کیا کہیں گے میں بیان سننے کے لیے گیا تھا بلب گننے کے لیے نہیں گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آجیز آ جائیں اور کافروں کو جواب نہ دے سکیں اللہ نے پسند نہ فرمایا اور جبریل امین کو حکم دیا وہ مسجد اقسا کو اٹھا کر آپ کے سامنے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقیل بن ابھی طالب کے گھر کے اوپر میں نے مسجد اقسا کو دیکھا اب یہاں پر وضاحت کر دوں کہ آج تو مطاف کے ارد گرد مسجد الحرام شریف بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف عمارت بنی ہے اس زمانے میں کعبہ تھا اور اس کے ارد گرد تواف کی جگہ تھی اور پھر لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطاف میں جسے مسجد حرام بھی کہتے تھے آپ وہاں پر جلوہ اخروش تھے اور سامنے ہی گھر عقیل بن ابی طالب کا تھا اس کے اوپر مسجد اقسا کو رکھ دیا گیا جو کافروں نے نہ دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے اور آپ سوال کا جواب دیتے اس کی سیڑھیاں اتنی ہیں اس کے دروازے اتنے ہیں پھر کہنے لگے اچھا ہمارے قافلے اس وقت سفر میں ہیں آپ ہمارے قافلوں کی خبر دیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قافلہ جو فلاں قبیلے کا ہے اس میں فلاں فلاں لوگ موجود ہیں اس کی تعداد اتنی ہے کہ مقام روح پر گزر رہا تھا تو میں وہاں سے گزرا ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اسے تلاش کر رکھے تھے ایک پیالہ انہوں نے پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا پی لیا گیا وہ واپس آئے تو وہ حیران ہوئے کہ پانی جو کہاں گیا اگر یہ کافلا جب آئے تو تم ان سے پوچھ لینا کیا یہ بات تھی کہ جب ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور جب یہ اونٹ ڈھونڈ کے واپس آئے تو پیالے کا پانی وہ غائب ہو چکا تھا دوسرا آپ نے فرمایا پنا قبیلے کے قافل پر میرا گزر ہوا اس میں دو شخص راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے نام بتائے مجھے یاد نہیں رہے فنا بن پنا فنا بن فنا دو آدمی مقام میں ایک اونٹ پر سوار تھے تو وہ اونٹ کسی وجہ سے بھاگا اور دونوں سوار گر پڑے اور ایک شخص کا جس کا نام یہ تھا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا جب یہ کافلہ آئے تو تم پوچھ لینا اور آپ نے فرمایا تیسرا قافلہ میں نے مقام تنعیم میں دیکھا اور یہ وہ قافلہ ہے جس کے متعلق کافروں نے خود سوال کیا کہ وہ قافلہ کہاں پہنچا ہے تو آپ نے فرمایا مقام تنعیم جہاں پر آج کل مزید عائشہ ہے مکہ مکرمہ کے وہ قریب پہنچ چکا ہے اس کی گنتی یہ ہے یہ فلاں فلاں چیزیں لاد کر لا رہا ہے اس کی حیثت یہ ہے اس فلا فلا لوگ ہیں اور اس کافلے کے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے اس پر دھاری دار دو بوریاں لدی ہوئی ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ جب مکے کے قریب پہنچ چکا ہے تو یہ مکے میں کب داخل ہوگا آپ نے فرمایا جیسے ہی سورج نکلے گا تو سورج نکلتے ہی یہ مکے مکرمہ میں پہنچ جائے گا تو کافروں کا ایک گروہ خدا پہاڑی کی طرف بھاگا اور اوپر جا کر بیٹھ گیا اور سورج کو دیکھنے لگا اور ایک گروہ وہ دوسری طرف جو کافلے کی راہ تھی اسے دیکھنے لگا پھر کافروں نے جو سورج کو دیکھ رہے تھے وہ چیخ پڑے کہ دیکھو سورج نکل گیا تو دوسری طرف وہ کافر چیخ پڑے اور کہنے لگے دیکھو وہ کافلا سامنے سے آ رہا ہے اب یہ واقعہ اور یہ ساری باتیں دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہوئے اور بہت سارے جن کی اکثریت وہ اسے جادو کہنے لگے اور نعوذ باللہ نوز پھر بھی ایمان نہیں لائے یہ معراج معراج جسمانی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کیا کہ کہتی ہیں کہ معراج کی شک رسول اللہ, صلی اللہ اللہ علیہ ولیہ وسلم کے جسم مبارک کو میں نے اپنے حجرے سے غائب نہ پایا اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی بلکہ خواب کی معراج ہوئی سوال یہ ہے کہ جسمانی معراج جس کا ذکر سور بنی اسرائیل میں ہے وہ سور بنی اسرائیل کی وہ آیت مکی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے حضرت عائشہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میرے حجر سے غائب نہ ہوا جب حضرت عائشہ اس وقت آپ کے نکاحی میں نہ تھی اور آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود نہ تھے حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا کسی نے آپ سے خواب کی معراج کا پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تینتیس معراج خواب میں ہوئی اور ایک جسمانی معراج ہوئی تو کسی نے خواب کی معراج کے متعلق سوال کیا کہ فونا دن جو خواب میں معراج ہوئی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خواب کی معراج کی وضاحت کر رکھی حضرت عائشہ نے جسمانی معراج کا نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مہاراج ہوئی تو آپ اس وقت انتہائی رنجیدہ تھے ابو طالب انتقال کر گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالب کا سفر کیا تھا وہاں آپ کی دعوت کو کافروں نے ٹھکرا دیا اور نوز میں ظالق آپ پر پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ام امی کے گھر پر تشریف لائے ام امانی ابو طالب کی بیٹی ہیں آپ وہاں پر آئے اور آپ آرام فرمانے لگے جبری لمین حاضر خدمت ہوئے اور پھر آپ کی معراج براخ پر ہوئی اور یہ براق یعنی جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے کہ یہ خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا لیکن یہ جنتی سواری ہے اور اس کی پرواز ایسی تھی اس کا چلنا ایسا تھا کہ اس کی نگاہ کی انتہا جہاں ہوتی تھی وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں ستارے نظر آ جاتے ہیں ہماری نگاہ کی انتہا ستاروں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ ستارے کروڑوں میل دور ہیں تو جب ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے تو براق کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا تو براق کی نگاہ جہاں ختم ہوتی اس کا ایک قدم وہاں پر ہوتا اس قدر وہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہی اور انتہائی بلندی پر اڑ رہی تھی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ کی وسلم ان نگاہوں پر قربان جائیے کہ آپ براغ پر سوار ہیں اور یہ براغ چل رہا ہے بجلی کی تیزی کی طرح اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موسا علیہ السلام کی قبر کو دیکھا اور میں نے یہ دیکھا قیدا ہوا قوئی کی قبر ہی کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں جہاں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی اجازت سے وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں انبیاء علیہ وسلط وسلام کو موت ضرور آتی ہے مگر ایک لمحے کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہ زندگی دیتا ہے جو دنیاوی زندگی سے بھی پاور فل ہے اللہ مبیری علیہ رحما آگے ذکر فرماتے ہیں وہ بتا تر قو ان من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی آپ راتوں رات چڑھتے ہوئے قاب قوسین کے اس عظیم الشان مقام پر پہنچ گئے جہاں نہ کوئی پہنچا اور نہ ہی اس کی تمنا اور امید کی جا سکتی ہے اس سے آگے تین جو شعر ہیں وہ اسی معنی سے ملتے جلتے ہیں پہلے ان یعنی چاروں شعر کو ہم سن لیں سمجھ لیں پھر اس کی تشریح سماعت کریں گے اب آگے فرماتے ہیں وہ قدمت کا جمی الابیائی بہا اور تقدیم دو من الا قدمی تمام انبیاء نے مسجد افسا میں آپ کو امامت کے لیے آگے کیا جیسے خادم اپنے آقا کو آگے کرتے ہیں اورشتوں کے ساتھ سات آسمان کو تے کرتے ہوئے آگے تشریف لے گئے اور جب آپ رشتوں اور انبیاء کے جھرمٹ میں جا رہے تھے تو تمام کے آپ دار تھے اور آپ صاحب العلم تھے حتی اذا لم شاہ ولی مستب مینت نبی ولا مرقل مستنمی <تصفح> آپ اتنی بلندی پر تشریف لے گئے کہ کسی آگے بڑھنے والے کے لیے اب کوئی مقام آپ نے نہ چھوڑا کہ وہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے آپ اتنا قریب ہوئے اور آپ نے اللہ کا وہ قرب پایا کہ نہ کسی نے پایا نہ کوئی پا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد افسا سے اب آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے سب سے پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات آپ نے فرمائی دوسرے آسمان پر حضرت یاحیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر حضرت موسا علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے مسجد افسا میں بھی حضرت موسا علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور موسا علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی تھے اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ و سلاۃ اللہ کے اذن سے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور اسی طرح دیگر انبیاء مزید اقسام میں بھی تھے اور آسمانوں پر بھی تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سدرت المنتہا سے آگے بڑھے سدرت المنتہا عربی میں بیت کے درخت کو کہتے ہیں یہ ایک درخت ہے کہ جو چھٹے آسمان سے بلند ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ساتھ میں آسمان سے بھی بہت اوپر تک ہیں اس کی ایک شاخ جو سب سے انتہا کو پہنچتی ہے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اس شاخ کی جو انتہا ہے اس کا جو اینڈ ہے وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کا اینڈ ہے جبریل امین اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر جبریل امین کو پیچھے چھوڑ دیا اور آپ آگے تشریف لے گئے جیسا کہ بخاری شریف دوسری جل سفر نمبر گیارہ سو بیس پر ہے حتا جا سدرت المنتہا دن الجار رب العزتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرت المنتہا سے میں آگے گیا اور میں نے رب کا دیدار کیا اور مجھے رب کا وہ قرب ملا کہ جو انتہائی قرب تھا جسے خواب قسم سے تشبیح دی گئی یعنی سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جس طرح دو آپس میں اگر ملائی جائیں تو کس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اس سے بڑھ کر قرب عطا فرمایا الحمدللہ ہم نے نثر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سماعت کی اب آئیے کہ ہم نظم کے اندر اسے سنتے ہیں جن سات اشعار کی تشریح ہم نے سماعت کی ہے اب انشاءاللہ شاء تعالی ہم ترز میں پڑھیں گے لیکن یہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ترجمہ ہم سن لیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ رہے اور پھر ہمیں قصیدہ بردا شریف مل کر پڑھنے میں لطف آئے سب سے پہلا شعر یہ تھا یا خیر من آفون ساحت ہو عافون مصیبت زدہ ساحت یا رسول اللہ آپ کے دربار میں مصیبت زدہ بھاگتے ہوئے سعین دوڑتے ہوئے آتے ہیں وہ فوق متون روسمی اور مضبوط اونٹنیوں پر وہ سوار ہو کر دور دراز سے بھی آپ کے دربار میں وہ مصیبتیں دور کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ومن من یت القب لبی رن آیت القبرہ کے معنی سب سے بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے والوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے نعمت الاؤما لمغ تنیمی نعمت العظما سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی قدر جاننے والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں سرعی حرم ہر امین لن پہلے حرم سے مراد مسجد حرام دوسرے حرم سے مراد مسجد اقسا سر تمانے آپ نے سیر کی یا رسول اللہ آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقسا کی سیر راتوں رات کی کما سر البدر فی داجم من وی بدر چودی کے چاند کو کہتے ہیں جیسے چودی کا چاند اندھیری رات میں وہ چلتا ہے اور اپنے نور کو وہ پوری کائنات میں پھیلاتا ہے وہ بت تر قلعہ منزل تن وہ بت کے معنی ہے راتوں رات, رات تر قب چڑھے اس منزل پر من قاب جو کعبہ قوسین کی منزل ہے جس میں آپ نے اللہ کا انتہائی قر پایا لم تدرک ولم ترمی نہ کسی نے یہ پایا اور نہ کوئی اس کی تمنا اور امید رکھ سکتا ہے وہ قدمت کا جمی البیا با قدمت کا آپ کو آگے کیا جمی المبیا تمام امبیا نے وہ رسول اور تمام رسولوں نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا تقدیم مخدوم ان علا قدمی مخدوم آقا کو کہتے ہیں جس طرح غلام خادم اپنے آقا کو آگے کرتے ہیں وہ انت تخت سب اب تباہ کبھی آپ کے جھرمٹ میں سات و آسمان کو تی کرتے ہوئے گزر گئے تی مئو ان سواریوں میں آپ سوار تھے اور ان جلووں میں آپ تھے کنت تفیح صاحب عالمی صاحب العلم نشان زدہ یعنی آپ ان میں تمام کے سردار ہیں اذا لم تدا شاہ مستبق مستبق آگے بڑھنے والا شاہ کوئی بلند مقام یا رسول اللہ آگے بڑھنے والوں کے لیے اب آپ نے کوئی بلند مقام نہ چھوڑا اب اس مقام پر فائز ہو گئے کہ اب کوئی اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا مینت دنک بھی آپ نے وہ قرب پایا ولا مرکل مستنمی مرکن یعنی چڑھنے والا کوئی چڑھنے والا ایسی کوئی چڑھنے کی جگہ پر نہیں پہنچ سکتا جو چڑھنا چاہے اب کوئی ایسا مقام باقی نہ رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس مقام پر پہنچے اس مقام سے اب آگے کوئی مقام نہیں آپ نے اللہ کا انتہائی قرب پایا مخلوق میں کوئی اس قرب تک نہ پہنچ سکا نہ پہنچ سکے گا اللہ رب العالمین ان اشار کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے مولا مولا مولا صلی پلقی کل كل کل دیہی میں مولایا سالی وسلانی بل آبد والا ہبھی بھی کافی پلکی کل کل دیہی میں مولایا وسلم دہی بل بل آبد والا کم پیریل پلکی کل کلیا بھئی میم ات ہو پمونی مولایا سال سلتا ایم آبد الا ابھی کم پیرل پلکی کل کل ہی می بل گوبر مولایا سال مل آبل پل می کل می سائی تمیام ليلة إلى عرام كما سارى الغل بل رفيدا جننا أولام ساريتا من عرام ليلة إلى عرام كما سارى ادرو فيدا جيني ن بولا م مولايا صلي وسلم دائما امجد على علي كا خير الخلق من هو بالتا با الى هل تام بلا تام القبا قو سين ہاں بل تیل دل پاب پو سن تلک بدل تو مؤلایا سائی سنتا عی بل آبل الا ابھی کا پی ری کل کل پتم کجمی کل ایا بی مم تو مل الا رابمی و تم کل ادیا وی تب دی ممخ مل الا رابمی و متم جانی کل امبیا تب تم الا مولا سال کا پین الخلق کل کلتا توپ تری پستم کما پابی موکھی میں کل بيه صاحبا بل, بل عالم مولايا صالح وسلل دائما آمنا على أبيك خير الخلق كل كله حتى إذا لم تتعش والمستبق بين الدنوب بل عمر قل مستنين حتى إذا لم no trong ni mu போ bi về do hi bà da الق đi một ni حتى إသ trongวัน đi mô biuù بلا ملکی بوتنی مولایا سال بسلائی مل بلا بدن الا ابی کم پیریل کلکی كل کل ہی میں مولایا سال بسل لائی مل آبن الا ابھی کم كل کلکی کل کل ہی بک آگے حضرت علامہ بو شیری علیہ رحمان لکھتے ہیں خفق کلّ مقام بل ابافت علم خفتہ رسول اللہ آپ نے نیچا کر دیا کلّہ مقام ہر ایک کے مقام کو بال اذ اس اعتبار سے نو بالرفع مثل المفرد عالمی یعنی آپ نے اپنے علاوہ ہر ایک کے اعتبار سے تمام مقامات کو پیچھے چھوڑ دیا اور آگے بڑھنے والوں کے مقامات آپ نے نیچے کر دکھائے اور آپ کو یک اور منفرد ہستی کی طرح بلندی کی طرف بلایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معراج کی شب وہ مقامات پائے کہ تمام مقامات سے آپ آگے نکلے اور اس شعر میں اسی کا ذکر ہے نیز یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان گھٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کی شان گھٹ جاتی ہے میرے محبوب کی شان اور بڑھ جاتی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب کافی تھے اور کافروں کے سردار تھے یہ ملک کے شام میں موجود تھے تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے اور اس وقت قیصر جو روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک آیا صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آئے قیصر روم نے وہ خط پڑا اور اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے تاجروں کو بلایا جائے سب کو بلایا گیا کہا کہ تم میں سے کون جو ہے اس نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ابو سفیان آگے بڑھے اور کہنے لگے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں تو کیسر نے آپ کو سب سے آگے بٹھایا اور باقی تمام جو کافر وہ تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں ابو سفیان کے پیچھے ایک رو میں ایک قطار میں بٹھا دیا اور کہا دیکھو میں جو سوال کروں اے ابو سفیان تم سچی بات مجھے بتانا اور اے پیچھے بیٹھنے والوں اگر یہ کوئی بات جھوٹی بتائیں تو تم ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتا دینا یہ جھوٹ بولتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ساری باتیں جھوٹ بتاؤں گا لیکن کیسر نے ایسی چال چلی مجھے آگے بٹھا دیا اور پیچھے میرے ساتھیوں کو بٹھا دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اگر میں کوئی بات غلط کہوں اور پیچھے سے انہوں نے اشارہ کر دیا تو بھرے دربار میں میری تو عزت خاک میں مل جائے گی تو اس لیے کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ تہیا کر لیا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور سچ سچ میں ساری باتیں بتاؤں گا کیسر عربی نہیں جانتا تھا تو کیسر نے ایک زبان کا ٹرانسلیٹ کریں کر عربی میں وہ بتاتا اور وہ عربی میں جو جواب دیتے وہ جو کیسر کی زبان تھی اس کو ٹرانسلیٹ کرتا وہ ٹرانسلیٹر بیچ میں موجود تھا اب اس ٹرانسلیٹر کو بھی خطرہ تھا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو عربی بھی جانتے تھے اور رومی زبان بھی جانتے تھے تو اس نے بھی سمبھل سنبھل کر جو ابو سفیان نے باتیں بتائیں سہی سہی اس نے ٹرانسلیٹ کیا تو کیسر نے مختلف سوال کیے مثلا یہ سوال کیا کہ اس نبی پر ایمان لانے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور ان پر ایمان لانے والے اکثر غریب ہیں تو کیسر نے کہا سچے نبی کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو ان پر ابتداء میں غریب ہی ایمان لاتے ہیں اس طرح کہ جتنے سوال کیے ہر سوال کے جواب میں کیسر کہتا کہ یہ نبی ابرحق کی نشانی ہے ابو سفیان پریشان ہو گئے کیونکہ اس وقت وہ کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے انہوں نے سوچا کہ میں کس طریقے سے کیسر کو بدزن کروں انہیں واقعہ معج یاد آ گیا اور کہنے لگے کہ دیکھے آپ خود سوچے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں و رات مسجد حرام سے مسجد اقسہ گیا اور آسمانوں اور نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر کے میں رات کے مختصر سے حصے میں واپس بھی آ گیا تو کیسر نے کہا اچھا یہ بات ہے ابو سپیان سمجھے کہ اب کیسر میری باتوں سے متاثر ہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے متاثر نہیں ہوگا بلکہ بدزن ہوگا کہ وہ کیسا دعویٰ کرتے ہیں جو عقل میں عام عقلوں میں نہیں آتا ورنہ کا ذکر اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دی میرے محبوب کے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بےعدبی کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اور آپ کی قدرت پر اور آپ کی شان پر اعتراض کرنے والا در حقیقت اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے میرے محبوب کی تو شان اور بڑھتی ہے میرے محبوب کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا بلکہ ہم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو اس سے ہماری شان بڑھتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم شان ہم نہیں بڑھا سکتے اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو بلند و بالا فرمایا تو کیسر کے سامنے یہ گفتگو کر رہے تھے کیسر کو بدگمان کرنے کے لیے اور ہوا یہ کہ اتفاق سے کیسر کے دربار میں عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری پوپ آیا ہوا تھا اور وہ کیسر کے دائیں طرف تخت پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسر میں اس رات کو جانتا ہوں کیسر نے کہا تم کیسے جانتے ہو کہا کہ اس رات میں مسجد اکثر میں تھا اور میں رات کو جب تمام لوگ چلے جاتے تو خود اپنے ہاتھوں سے ہر دروازے کو بند کرتا اور یہ دروازہ بھی کیوں بند کیا کرتا تھا یہ پاپ اس پادری نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جس رات نبی آخر زماں شب معج اس مسجد میں تشریف لائیں گے تو باب محمد ایک دروازہ ہے وہ دروازہ بند نہیں ہو سکے گا تو اس لیے ہر رات کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے دروازے بند کرتا کہ تاکہ وہ نشانی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہے کہ ایک رات وہ دروازہ ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہوا سارے ساتھیوں کو بلایا سب نے زور لگایا تو ایسا لگتا تھا کہ ہم پہاڑ کو دھکا مار رہے ہیں